أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منزل منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقض الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا ان اصبحك نافعا في قبورنا وارحمنا بالقران العظيم اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا تلا وتہ فن النا جب قرآن حکیم میں جو صورتوں کی ایک ترتیب ہے دو انداز پر اس کا کافی دنوں سے اب تذکرہ نہیں ہوا ہے قرآن مجید کی صورتوں کی ایک جو تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ اس کی سات منزلیں ہیں تقریباً برابر برابر لیکن یہ کہ بالکل برابر نہیں ہے اور اس میں پیش نظر یہ تھا کہ جو شخص ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنا چاہے اور صحابہ میں سے بہت سو حضرات کا یہ معمول تھا کہ رات کی دماغ میں نوافل میں وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک ہفتے میں ختم قرآن ہو جاتا تھا اس کے لیے ضرورت تھی کہ منزلیں معین کر دی جائیں تقریباً مساوی ہو اس میں حسن یہ بھی ہے کہ کوئی صورت تقسیم نہیں ہوتی پوری کی پوری صورتیں اس میں شامل ہیں پاروں والا حساب اس میں نہیں ہے لیکن ترتیب کے اندر حسن ترتیب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر علیحدہ کر دیں جو پورے قرآن حکیم کے لیے ب منظر ایک مقدمے کے ہے دیباچے کے ہے اور یہ کہ اپنی جگہ پر سورہ ہج کی ایک آیت کی روح سے خود ایک قرآن ہے تو اس کے بعد پہلی منزل میں تین سورتیں ہیں دوسری میں پانچ تیسری میں سات چوتھی میں نو پانچویں میں گیارہ چھٹی میں تیرہ اور پھر ہزب مفصل کہلاتا ہے اس میں پینسٹھ سورتیں ہیں وہ بھی ملٹیپل ہے تیرہ کا تیرہ کو پانچ سے ضرب دیں گے پیسہ بن جائے گا تو ایک آزدی جو ہے نسبت اس میں ہے ایک سیڑھی بن گئی ہے ایک اور جو گروپنگ ہے ان صورتوں میں وہ یہ ہے کہ ایک یا ایک سے زائد مکی صورت پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت یہ ایک گروپ پھر مکی پھر مدنی دوسرا گروپ پھر مکی پھر مدنی تیسرا گروپ, گروپ اس طریقے سے بھی سات گروپ ہیں یہ گروپ جو ہیں اس سے پہلے ایک جگہ پر یکجا ہو گئے تھے دوسرا گروپ بھی ختم ہو گیا تھا سورج توبہ پر اور دوسری منزل بھی ختم ہو گئی تھی سورج توبہ پر تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کرانو سادین ہو گیا یہاں پر دو شعید چیزیں جمع ہو گئی پرانے حکیم کی سورتوں کی دو منزلیں بھی ختم ہوئی سورج توبہ پر اور سوریہ یونس سے تیسری منزل کا آغاز ہوا اور بکی مدنی سورتوں کے گروپوں کا ابھی جو دوسرا گروپ ہے وہ ختم ہو گیا سورج توبہ پر سوریہ یونس سے تیسرے کا آغاز ہوا وہی کرانو سادین یہاں بھی ہو رہا ہے سورج حجرات پر متی اور مدنی صورتوں کا بھی گروپ ختم ہوا لیکن وہ پانچواں گروپ ہے اور منزل بھی ختم ہوئی لیکن وہ چھٹی منزل ہے یہاں وہ برابر نہیں ہے وہاں دوسری منزل اور دوسرا گروپ یکجا ختم ہوا تیسری منزل تیسرا گروپ یکجا شروع ہوا یہاں سورہ تاث سے آگے یہ ایک منزل ہے اس کو ہزب مفصل کہتے ہیں اور دوسری یہ کہ یہیں سے چھٹی جو گروپنگ ہے مکی اور مدنی صورتوں کی وہ شروع ہو رہی ہے سورہ کاف سے سورہ کاف سے لے کر سورہ واقع تک اس میں سات صورتیں جو ہے مکیات ہیں پھر سورہ حدیب سے لے کر سورہ تحریم تک دس صورتیں مدنی ہیں اور یہ اس اعتبار سے بھی ایک عجیب حسن ہے اس میں کہ جیسے پہلے گروپ میں مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے اور مدنی صورتیں سوا چھ پارے پر پھیلی ہوئی سورہ بقرہ، سورہ عالمران سورہ نثا سورہ معاہدہ لیکن یہ کہ اگلا جو گروپ ہے وہ متوازن ہے دو صورت مکی دو مدنی سورہ انعام سورہ اراف مکیات سورہ انفال سورہ توبہ مدنیات ادھر بھی یہ ہے کہ جب آپ آخر سے چلیں گے تو جو آخری گروپ ہے ساتواں گروپ وہ بالکل برعکس ہے پہلے گروپ کے کہ تقریبا سارا کا سارا مکی صورتوں پر مشتمل ہے مدنی صورتیں دو تو وہ ہیں جو بے اتفاق مدنی ہیں آخر بے معمدین باقی کے بارے میں اختلاف ہے وہ میں بعد میں بحر کروں گا لیکن بہت کم ہے لیکن ادھر سے جب ہم چل کے آتے ہیں ادھر گویا کہ جو, جو چھٹا گروپ ہے وہ متوازن ہے تقریبا سوا پارا جو ہے اور ایک پارا یہ بنتا ہے سوا پارا تقریبا سورہ کاف سے اور بلکہ ایک پارا سورہ کاف سے لے کر اور سورہ واقعہ تک اور ذرا سا ایک پارے سے زائد جو ہے وہ سورہ حدیث سے لے کر اور سورہ تحریر تک یہ بھی متوازن ہے پھر خاص طور پر اس میں جو یہ برکی صورتیں ہیں سورہ کاف سے سورہ واقعہ سورہ کاف سورہ غاریہ سورت الطور سورت النجم سورت القمر سورت الرحمن، سورت الواقعہ یہ ایک اعتبار سے قرآن حکیم کا حسین ترین حصہ ہے یعنی عربی ادب کے اعتبار سے سعتی آہنگ کے اعتبار سے جوائن میوزک جسے میں کہتا ہوں قرآن کا ڈیوائن میوزک چھوٹی چھوٹی آیتیں ردم ہے اور فلو ہے تیز الفاظ کے اندر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے زندگی نے جڑ دیے گئے ہوں جنات جناتی میں سے ایک صورت وہ ہے سورت الرحمان جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سورت الرحمان عروس القرآن یہ قرآن مجید کے دلہن ہے یہ سورت جو ہے اس اعتبار سے یہ قرآن مجید میں ادبیت کے اعتبار سے فساد و بلاغت کے اعتبار سے یہ چوٹی پر ہے ان میں سورہ قاف تو بڑی جامع ہے اور بہت منفرد سورت ہے اپنے مزاج کی جیسا کہ میں ارد کرتا رہا ہوں آپ سے بعض سورتیں منفرد ہے باقی چھ جو ہیں وہ تین جوڑوں کی شکل میں وہ نمایاں ہوتا چلا جائے گا کہ جیسے سورہ زاریات اور سورت الطور ایک جوڑا ہے پھر سورت النجم اور سورت القمر ستارہ اور چاند ان کا جو آپس میں ربط ہوتا ہے اس سب کو معلوم ہے یہ ایک جوڑا ہے سورت الرحمان سورت الواقعہ یہ ایک جوڑا ہے آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ سات کی سات سورتیں جو ہیں ان کا ترجمہ کر لیں اب بسم اللہ کیجئے یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اب جو دو گروپ آ رہے ہیں مکی صورتوں کے بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کا زمانہ نزول ابتدائی چار سال یہاں سے جو لے کر آخر تک جو صورتیں ہیں یہ ابتدائی جو چار سال ہیں حضور کے قیام مکہ کے اس میں نازل ہوں اور نمبر دو یہ کہ ان سورتوں کے اندر انذار آخرت کا انذار یہ اس کا مرکزی مضمون ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا گیا تبلیغ کے ذمن میں وہ انذار کا تھا تبلیغ کے ذمن میں آپ کی نبوت کا ظہور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ تو ہو گیا تھا سورت العلق کی آیات سے پانچ آیات نازن ہوئی نبوت محمدی کا ظہور ہو گیا لیکن اس میں تبلیغ کا حکم نہیں ہے میں رب الزی خلق خلق السان رب کل اکرم الزی اللہ قلم اللہ لیکن یہ کہ جب سورت المدثر کی آیات نازل ہوئی شروع کی ساتھ اور سب سے پہلے کیا ہے یادسر قم میں لبٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم اب کھڑے ہو جاؤ قبر کس لو اور خبردار کرو یہ خبردار کرنا کس بات کا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس یہی زندگی ہے کھاؤ پیو ایش کرو بس بات ختم ہو گئی کوئی پوچھ گچھ نہیں کوئی محاسبہ نہیں کوئی دوبارہ جی اٹھنا نہیں تمہیں ایک خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے اس نے اس کائنات کو بنایا ہے یہ کائنات بھی دائمی نہیں ہے اسے بھی ایک وقت میں ختم ہونا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری زندگی تو دائمی ہے ہی نہیں تمہیں ایک وقت میں مرنا ہے لیکن یہ کہ مرنے کے بعد پھر تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کا حساب کتاب ہوگا جواب ہی ہوگی یو ول ہیو ٹو فیس دی گرانڈ اکاؤنٹبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ جوابدہی کرنی ہوگی حساب کتاب ہوگا امال کا اور اس کا پھر جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے یہ ہے انضار اور جیسا کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہر جگہ قرآن یہ کہتا ہے جن کے دل آخرت سے غافل ہیں جن کے دلوں میں ایمان بالآخرت نہیں ہے وہ لوگ جو ہیں لاکھ آپ انہیں سمجھا لیں لاکھ وہ سمجھ میں آ بھی جائے گی بات لیکن جانتا ہوں ثواب طاط و بہت پر طبیعت ادھر نہیں آتی ہے آخری معاملہ یہی ہوگا کہ ادھر رخ نہیں کریں گے جب تک کہ آخرت کا یقین نہ ہو اسی وجہ سے بالآخرت یو کی آخرت کے لیے صرف اب سے ایمان بھی کافی نہیں سمجھا گیا آخرت پر ان کا یقین اس لیے یہی چیز ہے کہ جو انسان کی شخصیت اور سیرت کے اندر عملی اعتبار سے بھی تبدیلی لاتی ہے تو ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون وہی ہے ویسے اور دوسرے مضامین بھی آئیں گے اب یہ چھوٹی صورتیں ایک ایک روپوں کے اندر بھی آپ کو تمام امبا رسول مل جائیں گی وہ مضامین سب آئیں گے جو مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں لیکن یہاں جو ڈور ہے وہ ہے انظار آخرت بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف القرآن مجید یہ دوسری صورت ہے جو ایک حرف مق سے شروع ہوئی ہے پہلے سعود سعود و القرآن ذکر یہ ہم پڑھ چکے تیئسویں پارے میں قاف القرآن مجید تیسری آئے گی انتیسویں پارے میں نون ول قلم و ماسترود بھی قسم ہے قرآن مجید کی بڑی شان والے قرآن کی اس سے آگے محظوف مانیے وہی جو سورہ یاسین کے اندر میں نے آپ کو بتایا یاسین و الحکیم امن قلم سلیم لیکن اس کے بعد اب فوری طور پر جو ہے آخرت کا ذکر بل عجیب الجا منظر منہ فقال القافر ہاضا شیون عاجیب کیا انہیں بہت عجیب محسوس ہوا ہے کہ ان کے پاس ایک آیا ہے انہی میں سے خبردار کرنے والا منظر امداد سے فقال ال کافرون ہزا شعی تو کافروں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے آئی صاحب اتنا وقن تو کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے زہار کلاجم بھائی یہ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں یہ دوبارہ رجوع کرنا جو ہے بہت دور کی بات ہے پالم نام آ کر قسل دو بڑا شہانہ انداز ہے یا ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے یعنی جب یہ زمین میں دفن ہو جائیں گے تو زمین کیا سے کھا جائے گی اس کی کیا ان کا وجود کا کون سا حصہ ہے کہ جو زمین ضائع کر دے گی بھائی بائندنا کتاب الحفیظ اور ہمارے پاس تو ایک کتاب ریکارڈ ہے محافظ خانہ موجود ہے سب کے آواز موجود ہیں اور ان کی جانیں جو ہیں وہ تو ہم یہاں سے لے جاتے ہیں وہ علی میں ہیں یا سجین میں ہے وہ تو وہاں ہیں تو یہ تو ایک جسم ہے جو خاک سے آیا تھا انہا خلق راہ کمب فیحا روی دنہا بخر دکم تارہ تو وہ ٹھیک ہے لیکن ان کا جو اصل کارنامہ ہے ان کی جو زندگی ہے ان کی ارواح ان کی جانیں وہ ہمارے پاس ہیں آباد نامے ہمارے پاس ہیں بلکم لمبا جا ہوں لیکن انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جب کہ ان کے پاس آیا فہم فی امرم مریض اب وہ ایک بڑی الجھن کے اندر مبتلا ہو گئے یعنی یہ اجھن ایسی ہے کہ عقلی طور پر تو دلائی جو حضور دے رہے ہیں وہ بہت کمی ہے بات سمجھ میں آتی ہے کیسے ممکن ہے اگر تو یا تو انکار کر دیجئے یہ سب جو ہے الر ٹپ چل رہا ہے کوئی نہ نظام ہے یہاں کا نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے نہ اس کے اندر کوئی معقولیت ہے رام کی لیلا ہے تو تو بات اور ہے لیکن اگر اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ ایک حکیم ہستی ہے تو اس نے انسان کو پیدا کیا اس نے اخلاقی حص رکھی تو اس کے کوئی نتائی نکلنے چاہیے تو دلیل تو کمی ہے لیکن یہ کہ ان کی طبیعتیں وہی جو شیر میں نے ابھی پہلے آپ کو سنایا تو جانتا ہوں ثواب پر طبیعت اندر نہیں آتی اتنے خوبر ہو چکے ہیں فسق اور فجور کے اور اپنی عادات کے اتنے ایک قید خانے میں مقید ہو چکے ہیں ایک نظم ہم نے پڑھی تھی ایسے کے زمانے میں دیج دی آئی دیس بار ون آئی واز یگ انسان جب جوان ہوتا ہے اس کے کباب مضبوط ہوتے ہیں اس وقت میں کچھ عادتیں اپنی ایسی پختہ کر لیتا ہے کہ بڑھاپے میں جا کر وہ اپنی ان آدتوں کے پنجرے میں بند ہو جاتا ہے اب رات وہ چاہتا ہے کہ ان آدتوں کو ختم کرے ختم نہیں کر سکتا جیسے کہ وہ پرندہ جو ہے وہ اپنی سرافوں کو توڑ کر پنجرے سے باہر نہیں آ سکتا تو میں جب جبان تھا تو میں نے اپنے گرد یہ پنجرا بن لیا تھا کچھ بری عادت کا اب وہ آدتیں جو ہے انہوں نے مجھے اپنے اندر قید کیا ہوا ہے تو یہ لوگ ان میں قید ہو چکے ہیں فلم جنو انسمائے تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف کے اوپر ہے کیسا بنے گا ہم نے اسے کیسے بنایا ہے مزین کر دیا ہے ومالا من میں کوئی رکھنے نہیں ہے اس آیت کا مطلب آج آپ کو اسٹرونومی والے بتائیں گے کتنا محکم نظام ہے کسی رکھنے کا کیا سوال زمین اس کو ہم نے پھیلا دیا اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے اب یہ جیولوجی والے بتائیں گے علم طبقات الارض کہ پہاڑوں کا کیا اثر ہے کیا سٹیبلائزنگ افیکٹ ہے زمین کی روٹیشن میں وہاں ان فروز بال کا بدل رہا مال کہنا پیاریاں ہم بتنا فیم ان کل غذم بھر ہم نے اس میں ہر طرح کی بڑی ہی رونق والی چیزیں جو ہیں جوڑے جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی تب یہ ہے لوگوں کو سجھانے کے لیے دکھانے کے لیے دیکھو کھول آ زب دیکھ پلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابڑتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ ان آیات کو دیکھو افلا جن ضرور ابل کہ فخ وہ الاسوائے فروخی وقت و الا جہ فروس و الا لرد تب سے رتن یہ ہم صرف چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں ذکر اور یہ یاد دہانی بھی ہے نشانی کو دیکھ کر کوئی یاد آ جاتا ہے جس کی وہ نشانی ہوتی ہے ان نشانیوں کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے خالق ان کا ان کا بنانے والا ان کا مصور ہو اللہ الخارق البار المسور لہو لسما حسلہ تو یہ در حقیقت اس کی یاد دلانے کے لیے یہ نشانیاں لیکن اب عبد منیب لیکن یہ اسی بندے کے لیے ہے جو منیب ہو خود کچھ رجوع رکھے ہوئے ہو وہ جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ فطرت مس نہ ہوئی ہو روح مری نہ ہو تب تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مفید ہوگی گی آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور تذکرہ اور یاد بھی آ جائے گا اگر فطرت مر چکی ہو مستق ہو چکی ہو پھر ظاہر بات ہے کہ کسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مدل نام نسما ہے مبارک اور ہم نے آسمان سے اتارا مبارک پانی مبارک کی وضاحت میں کر چکا ہوں برکت اسے کہتے ہیں کسی شیخ کے اندر جو پوٹینشیل خیر ہے اسے نکال کر باہر لے یہ پانی بارش کی بارہانحبت جو ہے یہ مام مبارک کا ہے زمین کی رویدگی کو نکال کر باہر لاتا ہے تو احمد میں بھی جناتی محمد ہسین تو ہم نے اگا دیا اسی کے ذریعے سے باغات بھی اور کھیتیاں بھی جو کٹ جاتی ہیں اب دیکھیں بہت خوبصورت ہے یہاں پہ نترتی ہے جنات اسے کہتے ہیں باغات درخت لگا رہتا ہے پھل اتار لیتے ہیں صرف اور کھیتی وہ ہوتی ہے گندم کی کھیتی وہ پوری فصل کٹ جاتی ہے وہاں کوئی اب نرک باقی نہیں رہتا یہ نہیں ہے کہ صرف سٹے توڑ لیجئے باقی کھڑی رہنے دیجئے نہیں حسید تو وہ وہی حسین اناج کی جو کھیتیاں ہوتی ہیں وہ تو کٹ جاتی وہ نقل آباد قاتل رہا تر النزید اور ہم نے ایسے کھجورے پیدا کر دی ان کے درخت بہت لمبی لمبی ہے اونچے اونچے ہیں لہٰذ نظید ان کا خوشہ جو ہے تہ بر تہ کھجورے ان کے اندر لدی ہوئی رسک لگنے بعد یہ سب کچھ بندوں کے لیے رسک کے لیے ہم نے بنایا اور اسی پانی کے ذریعے سے ہمیں مردہ زمین کو زندہ کر دیتے کزا لکل خروج اسی طریقے سے تم زمین سے نکل آؤ گے جی. جیسے کھیتی نکل آتی ہے پہلے کوئی آسار نہیں تھے بارش ہوئی کھیتی نکل آئی گھاسی ہو گئی چلیے اور کچھ نہیں ہے وہاں گھاس آ گئی کہاں سے آ گئی زمین میں تو تھی نا پانی نے نکالا ہے صرف اسی طریقے سے تم سب ہو گے وہیں پر تم بس نکالنا ہے ہمارا اذن نکالنا ہے کل زمد تب لہم قوم و صاب ال و دیکھ لی یہاں ہم با رسول کا تذکرہ ایک دو آیتوں میں سب کو سمیٹ لیا جھٹلایا ان سے پہلے نور کی قوم نے اصحاب ساب ال نے کنویں والوں نے و سمود اور سمود کی قوم نے و آدن اور قوم عاد نے و فرعون اور فرعون نے و اخوان الوت اور لوت کے بھائیوں نے اصحاب العکت اور بن والے یعنی مدین والے جن کی طرف حضرت شعیب بھیجے گئے وہ قوم و ہم پڑھ چکے ہیں کل یہ یمن کے بادشاہوں کا نقب تھا کو جٹلایا تو مستحق ہو گئے جو دھمکی تھی اس کے مستحق ہو گئے آئے افاہی نہ بالخلط لفل تو کیا ہم ایک مرتبہ پیدا کر کے آجیز آ گئے لم یعیا بےخل کے یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں تو اس کی مانی کیا ہے کہ ہماری ساری جس کو میں اب انگریزی میں میں نے کہا تھا کہ جو کریٹو پوٹینشیل ہمارا تھا کریٹو انرجی ہماری ایگزاسٹ ہو چکی ہے تمہارے خیال میں افعینہ بالخلق امبل کیا اب با ہم بالکل آجد آ گئے بل ہم فی اب من خلق جدید ہماری خلاقی کی قدرت میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی ہاں یہ لوگ جو ہیں ان کے ذہن کی تنگی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دھوکے میں ہو رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے بلا لیا جائے گا